اے آمان وال اللہ کی طرف ایسا توبہ کرو جو آگے کو نست ہو جائے قرب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کنچی نہر بہیں جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نب اور ان کے ساتھ کے آمان والوں کو ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے